بسم اللہ یا ایمان والو لا تو قدم کی گئی وان دکھ مڑ وان دیکھ بے اللہ تلی گلی شی نام اللہ د کتاب اور مڑ وان دیکھ فل خبر اڑوان دن کی من اے ایمان والا مؤ جتوئی ندی جتا پیغمبر ولا تر بلخوری اوپتی آواز کا جاری آواز کملی باز خبریں بتا لو کم حسنا برباد بشی اب سو تا سو بنو رہا انتم لاتا پاس گئی. ان رو بنا پی گئی نقالیہ رسول فکوان اللہ دا کا سال کی دین امتحان اللہ ازمائ لہ تعالی خالص کری دلہ تعالیٰ بالکل پاکڑی پرہزگار اللہ صاف دی اللہ تعالیٰ پرہز پر آئے تم حا کسان کی آوازوں کی اثرهم لا يعقلون دا طول دی بیاخلاق ولو انهم صبروا کچرے نی صبر کرے حتا تخرج الیم تردی پرج تو تراوت لی ویلا کا ر خیر النعم تدا بدی دے پارغورے و الله غفور رحیم اللہ تعالی بخش کی رحم والا دے یا ایہ اللذین آمنو اے ایمان دارو این جاکم فاسقون بنا بین کچرے راجی تاوسطا یو بھی اعتبار راجی تاوسطے یو گناہ دا اب خبر دا ولید رضی اللہ تعالی عنہ بارکنا خطح خبر خطح کا ان قومن دی وجنا چی تاسو با مصیبت با قومن یو قوم خبرس ہوئی کومن کوئی وا لفی کم رسول اللہ یتینتا شو دے لمنی کچرے خبر وَلَاكِنَّ اللَّهَ إِلَيْكُمُ <الْإِيمان> لیکن اللہ تعالیتا فکر رل کم القفرا بریتافر وسوک اوگنسی رونا فرمانی الاشد دین او اور الاطتے فتحی کی دارا سرفی علام ترشید اللہ تعالیٰ و حكم 14 الله في <تصفيق> صلي تفاءن فات وكتيار اشوا فاس بين عمان دراو <سلح> رسول انصاف تو انصاف واق انصاف کوئی ان اللہ تارا کیسل یا لا لاسکر قوم من قوم من تو کی جن کہی د صړو ګوري اسا ان یکون خیر منهم من دی جی، کی دیشی چې وی هغه سڑی د لچو پروتو کی ولا دې صوم من نساین او نه خذید خود پسې اسا ان یکون نه ولګیدو کوب نبي سو سڑی کنه ولا دې من نساین دا د دینه معلومیږي اسا ان یکون کی دیشی او ډیر کرتا ان یکون وی بدغه د چوپړټو کی خیره منهن غره د دینه ولا تل مز ان بصوم یوبل پبدوم يبل پبددو ما یادوي او ايب ملگووي پ خپو زانونوم فلاتن هاابو ب القاب او ما دووي بل پبد نو نومونو بلبدونه ماغلي ب سسمفووق ډیر بد نوم دنا فرماناي د فيصف بعد ایمان قذ ایمان نه اوله ي ت چا چې توو لا ف لا مظالمون فدا کسانم دیري ظالمانيا ول الذينه عملو تنووايمانوا اي او ځان كثيره من الزوني د عمل کوونه په غمان إن بعض الظن اسم يقين <تصفيق> باجد قنانا يقين باجد قمان اسمي قنائ ولا تجسسو أو تاسع عبون ملتو يوبل ولا يغتب بعضكم باظام الله ولا تجسسو أو تاسع جدن أغد يوبل غيبون ملتو يوبل وعلا يغتب بعضكم باظام أو غيبتنكي زنستاسو دو ظنوم حل آئی کم او گنو تنس دادو کوڑ تم بد گنی تاس دے لارا دادا دا سی بدو گنی کا سیدھا دنو رحیم یقین اللہ تعالیٰ او منگر گوری تاس او منگر گوری تاسو تش منگر او منگر گوری تاسو خان دانو نو کبھی نیم خان دانو نو سو پی نہیں دا ان کو یقین رستا سو کی دا اللہ تعالیٰ دیر تاسو کی اللہ تعالیٰ دا ان اللہ, من خبیر بشک اللہ تعالیٰ کم بنے کی اللہ تعالیٰ تاثر د دا مردو ستو نشے ان ان اللہ غفور رحیم بیشک اللہ تعالی بوکن کے رحم والے ہیں انما المؤمنون اللذین آمنوا لري پالا رسول خدا پیغمبر تم مل مترابو بیشک ملي کڑ وجادو بی اموارم او جہادیک تے پنا گولو دمالونو وان پسین او پکڑو لود دانونو فی سبیل اللہ پلا اللہ تعالی کی اولائے کہو دا کثر ہندی اس کی دی ہم دی رشتین دی قلو آیات او علمون اللہ باذنکم آیاتو اللہ <سؤال> تعالیٰ خبر اسلامی اسلام راؤ اللہ علیہ بلکہ اللہ احسان کو ہی پتا سبانی